وانا الہن یوم وانا صابح جس پر آج میں قائم ہوں اور تم قائم ہو اور آپ ایمانداری سے دیکھ لیجئے کہ آج کتاب و سنت پہ قرآن و حدیث پہ کون قائم ہے اور کون کتاب قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتا ہے میں نام نہیں لوں گا کسی پہ تعان و تشنی یا کسی کو برا کہنا آل الحدیث کا منج نہیں ہے آہل الحدیث کسی پہ تعان و تشنی کرتے کتاب و سنت کی سری دعوت پیش کرنی ہے تو اس لیے ہم اس کام کو اللہ رب العزت کی رضاء کے لیے کرتے ہیں لوگوں کا وطیرہ رہا ہے آج سے چودہ سال پہلے سے اسلام کے دشمن بہت ہیں میں نے اسے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو نبی اللہ علیہ السلام نے ہمیں کیا دیا ہے معتمہ ما مالک کے اندر روایت ہے محتمہ ما مالک امام مالک رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے سب سے حدیث کی پہلی کتاب محتمہ ما مالک متعمہ مالک کے اندر روایت آتی ہے حدیث الصلین جسے کہا جاتا ہے مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حجت الودعیٰ کے موقعے پر آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کا بڑا مجمع تھا آپ نے آپ کے جو ارشاد آپ نے فرمایا اس کے الفاظ یہ تھے ترکتم فیکم امرین لن تز ما تمسکت بیہما کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہمیں رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو اس حدیث کے تحت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی دے کے نہیں گئے فتحِ عالمگیری دے کے نہیں گئے در مختار دے کے نہیں گئے فتح العمال فیدان سنت اور جتنی بھی کتابیں جن کے نام لیے جاتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ دے کے نہیں گئے ہم کو ہمیں رب رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کتاب و سنت کتاب اللہ جسے کہا جاتا ہے قرآنِ قرآن و حدیث اور اسی کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے پیروی کا فرمایا سورہ عراف میں اللہ نے اتبیما ما انزل الیکم رب کُم ولا تتویم دون ہی اولیاء اتواء اس کی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ولا تبیوم دون ہی اولیاء اور اولیاء کی دوستوں کی ان کی پیروی نہیں کرو اللہ رب العزت نے منع کیا لیکن واہ افسوس بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی حنفی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے یہ فرقہ باری دہی تو کیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں دو چیزوں پر چھوڑ کے تھے یہ فضان سنت یہ فضائل ہمار یہ درر بختار یہ سب کہاں سے آئیں اور کن کن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور کہاں کہاں سے یہ کتابیں نکلیں اختلافات کا حل قرآن نے بتا دیا فرمایادینہ منو ایمان والو عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو و عطی الرسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارمین منکم اور جو تم میں سے حکمران حاکم ہے ہیں الامر ہیں ان کی بات مانو واؤلامر من کم فعین تنازع تم فی شعین ہو جائے تم میں اختلاف اب الامر میں اختلاف ہو جاتا ہے حکم دینے والے حاکموں میں اماموں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ نے اسلوب بتایا اللہ نے طریقہ بتایا کیا فرد اللہ و رسول لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بس دیکھا جائے تو بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے معیار قائم کیا وہ معیار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فرقم بین الناس لوگوں محمد رسول اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہیں کہ آپ کی بات حق ہوتی ہے تو کسی کو حق بات پہ پر پرکھنا ہے کسی کو اگر دیکھنا ہے کہ واللہ یہ بات باطل ہے یا حق ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ پرکھ ہے لیکن لوگوں نے آج تقلید شخصی کر کے کوئی حنفی ہے کوئی دیبندی ہے ایک کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف تو نسبت نہ ہوئی اب لوگ ہم پہ ایک اعتراض کرتے ہیں اہل الحدیث کی طرف ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں آل الحدیث یہ سلفی اور یہ حنفی یہ تو معنی ایک ہی لفظ ہیں آخر میں یہی یہ ہے تو ان لوگوں کے لیے میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سلفی ہی کے معنیٰ سلفی مقلد نہیں ہوتا سلفی کتاب و سنت کا دائع ہوتا ہے کتاب و سنت کا پیروکار ہوتا ہے قرآن و حدیث صلف ان کے فہم کی روشنی میں یعنی وہ کتاب اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے سلسال ان کے فہم کی روشنی میں کیونکہ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو تفسیر اور تشہیری کرنے والی جو جماعت تھی وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وہ سابقون مین المہاجرین ونصار ودین طبا بال احسان اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مہاجرین والے انصار میں ان سے راضی ہوں تو اللہ رب العزت کی رضا کا جن کے لیے اعلان ہے تو سب سے پہلے سلب صالحین صاحب اکرام تھے رسول اللہ و سلم کے بعد جو آپ کی جماعت تھی صاحب اکرام جنہیں کہا جاتا ہے ان کے بعد تاب پھر اطبہ پھر تعبع پھر اطبہ تابعین جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں آپ نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا ہے خیر الناس کرنی سم اللہ جرون سم اللہ جرون سب سے بہترین دور میرا ہے پھر میرے بعد والوں کا اور پھر ان کے بعد والوں کا تو اس حدیث سے صحابہ کرام کے فہم کو ماننا اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو اس شمراد صلی العین صحابہ ہیں اس مراد صحابہ کرام ہے طابعین ہے طبِ طابعین ہے اطبائے طابعین ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی فہم یعنی آپ وسلم کے صحابہ تابعین اور کتاب و سنت کو ان کے فہم کے تحت سمجھنے والے کو صلافی کہا جاتا ہے یہ ہے صلافی کی ڈیفینیشن اب ہم حنفی کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کہ حنفی کسے کہتے ہیں یہ حنفی کیا بلا ہوتی ہے حنفیوں کے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے آپ بھائیوں کو پتہ ہوگی بڑی معروف بات ہے حنفیوں کے ہاں حنفی حضرات کے ہاں اصول امام کرخی کے نام سے ایک رسالہ ہے اصول کرخی کہتے ہیں اس کے اندر احمد بن دلال الحنفی القرخی فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت اور امام کے خلاف آئے انہوں نے ایک اصول لکھا ہے اس کتاب کے اندر اصول کرخی یہ یاد رکھیں رسالے کا نام اصول کرخی میں لکھا ہے کہ انََََََََََ اللہ آیطن تخال وول اسحابینہ فںن تحملس اولت ترجیح اگر قرآن کے آیت ہمارے امام کے خلاف آ جائے تو ہم اسے ناسک منسوخ سمجھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ ناسک منسوخ ہے ہمارے امام کی بات کو ترجیح دیں گے انََََََََََق اللہ آیطن تخال و كول اصحابینہ فَںںا تحملءءءءءء النس اولت ترجیح ترجیح اس كو ہی دینی ہے كس كو دینی ہے اپنے امام كی بات کو كو نمالبن ثابت کی بات کو۔ نومان ابن تو یہ حنفی ہیں جو کتاب و سنت کے آتے ہوئے کتاب و سنت کو آنے کے باوجود امبیا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آتے مسئلہ حل کرنے کے لیے آتے تھے یہ آج لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے حنفی اطرات کہتے ہیں اکثر کہ بتائیں اپنی نماز کتاب و سنت سے ثابت کرو اپنا روزہ کتاب و سنت سے ارے تو ہمیں دائی ہیں کتاب و سنت کے ہماری تو ہر بات کتاب و سنت کے مواقف موافق ہے تم ثابت کرو کہ تمہاری نمازیں تمہارے روزے بقول تمہارے جیسے حق کے اندر نئی یار خان مراد مراد آبادی نے لکھا ہے انفیو کا مفتی مفتی نعی معیار خان اس کی کتاب ہے حق اس کے اندر وہ لکھتا ہے تقلید کے بحث کرتے ہوئے تقلید کے یعنی تقلید کا باب قائم کیا اس میں کہتا ہے کہ حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوا لیکن حنفیوں کے لیے کچھ مضر نہیں کیونکہ حنفیوں کی دلیل یہ روایتیں نہیں ان کی دلیل صرف کال امام تو یہ حنفی ہے میں نے صلافی کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی اب یہ ہے حنفی کی ڈیفینیشن کہ حنفی یہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو اس نے صاحب لکھا کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل نہیں ہے ہمارے لیے دلیل امام ابو حنیفہ کے اقوالات ہیں امام صاحب کی کہاں تک پیروی کرتے ہیں یہ مسئلہ تو یہی آتا ہے نا کہ وہ چور چور مچائے شور والی مثال ہے بڑے امام صاحب کی محبت کے اندر دائی بنتے ہیں بڑے اپنے آپ کو حنفی تک کلا دیا انہوں نے امام صاحب کی محبت میں نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کی محبت میں تو دیکھا تو یہ جائے گا نا کہ یہ کہاں تک کی محبت ہے کہیں بے وفا والی تو محبت نہیں ہے وفادار والی محبت ہے تو ہاں ان کی محبت کو دیکھتے ہیں المحنت علی المفنت کے نام سے دیوبندیوں کا رسالہ ہے عقائد الماء دیوبند کے نام سے جس کو تعلیف کیا ہے خلیل احمد صحرن پوری ہندی نے انڈیا کا مولوی ہے دیوبندیوں کا خلیل احمد صحرن پوری ہندی مجھے جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی پڑھا تو بہت پہلے بھی تھا وہ جب میں نے اس کے پیجز پڑھے کچھ تو مجھے حیرت ہوئی خلیل احمد پوری ہندی نے اس کے اندر یہ وہی خلیل احمد پوری ہے جس کی کتاب ہے جنہیں بز المجہل علا شاہ بز المجہول جس نے لکھی ہے شرح سن نبی داود کے نام سے سنبی داود کی نشارہ کی ہے خلیل نمت ہندی دیوندی اس کی اس نے کتاب لکھی اس میں اللہ رب العزت کے استواء کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے اللہ رب العزت کے عرش کے اوپر تو کہتا ہے اب رہا جہت کا معاملہ کہ جو قرآن بتاتا ہے صورت حاصل نمبر بیس سات نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا نا اور رحمان الرش استوا رحمٰن عرش پہ ہے اسی پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہتا اب رہا جہت و مقانیت کا معاملہ تو ہم کہتے ہیں اللہ ان جملہ حقوق سے پاک ہے ہم اللہ کے لیے جہت نہیں مانتے جو قرآن بیان کرتا ہے اس جہد کو دیبندی نہیں مانتے اب دیکھتے ہیں انہوں نے تو لکھ دیا کہ ہم اللہ کو پہ نہیں مانتے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے امام ابو حنیفہ نومان ابن ثابت کا کیا کال تھا وہ کیا کہتے تھے نوٹ کر لیجیے گا کتاب کتاب کا نام ہے مختصر صفت العلو للغفار امام زاہبی کی اور تقریبا اصول کی کتاب و تو یعنی توحید کی جتنی بھی کتابیں محدسین نے اللہ کی اسم و صفات پر لکھی ہیں سب میں یہ کول بابا جا سی کے ساتھ موتی بلخی کی صنعت کے ساتھ موجود ہیں ان کتاب کے نام نوٹ کر لیے گا ابن قدامہ کی کتاب التوحید اس کے علاوہ امام دار قطنی کی کتاب الصفات اس طرح امام بحیکی کی کتاب الاصما و صفات اور اسی طرح نے خزیمہ کی کتاب و اور اسی طرح امام امام یہ ام اپنے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی جیسے میں نے کتاب بتائی اسی طرح امام ابن بیب رحمۃ اللہ علیہ کی رحمہ اللہ کی کتاب الرش اور اسی طرح امام صحبی نے بھی لکھی کتاب العرش ان تمام کتابوں کے اندر یہ صحیح صنعت کے ساتھ کول مروی ہے امام وحنفہ کے حوالے سے کہ ان سے سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتائیں وہ شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں لا عارف ربی جو یہ کہتا ہے لا عارف ربی میں نہیں جانتا اللہ رب العزت کو آفصماءفلعض کہ میرا رب آسمانوں میں یا زمین میں امام ابو نفا کہتے ہیں ہوا کافر ان، وہ کافر ہے لَ ان کا رن حفص سما یمفل کیونکہ اس نے اللہ کے آسمان پہنچنے سے انکار کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ متیب کہتے ہیں کہ کیوں وہ کیوں کافر ہے کہا کیوں کیونکہ لئن ان اللہ یقول کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارحمان الر ارشتوا رحمان تو عرش پہ مستوی ہے تو اس نے اس آیت کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا اب دیوبندی حضرات اپنے امام کہتے ہیں دیکھ لیں کہ وہ کیا ہیں پھر آگے چلیے امام صاحب سے دوسرا سوال ہوا کہتے ہیں امام صاحب چل ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں میں مان لیتا ہوں اللہ تو عرش پر ہے لیکن یقول لا ادری العرش و سما کہ میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمانوں میں یا زمین میں امام بنفا کہتے ہیں قد کا اس نے کفر کیا قد کا اس نے کفر کیا کیوں کیوں کیونکہ اس نے اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کیا اور جو بھی اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے تو امام نفہ کے تحت سارے دیوبندی سارے حنفی کیا ثابت ہوئے یہ ہے انفی صلافی کی میں نے بتائی یہ محدثین سارے صلافی تھے یعنی یہ سلف ہے ہم ان کی اتباع کتاب و سنت کی پیروی کے تحت کرتے ہیں یعنی ان کی باتیں کتاب و سنت کے فہم کے تحت مانتے ہیں یعنی ان کی باتیں کتاب و سنت کی موافقت میں آتی ہیں تو ہم لیتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف آتی ہیں تو پھر امام شافعی کا وہ قول مجھے بڑا پیارا یاد آتا ہے کہ ایک شخص امام شافعی کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے امام شافعی یہ بات بتائیں تو امام شافعی رحمہ اللہ جلا الدین سیوتی کی کتاب میں مفتاح الجنّا فل احتجاج بسنّا کے نام سے جلا الدین سیوتی رحمہ اللہ کی کتاب اس میں یہ قول مر بھی ہے اسی طرح ہیلیت الاولیا کے اندر امام نعی منظ بہانی کی کتاب حلیت الاولیا میں یہ بات اسی طرح امام بھائی کی مناقب شافے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے باقی اور کتابیں ہیں جن میں یہ کال صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے امام شافے کے حوالے سے امام شافع سے ایک سخت مسئلہ پوچھتا ہے امام شافع اس کو کتاب و سنت کے تحت جواب دیتے ہیں امام صاحب سے کہتا ہے امام صاحب کتاب و سنت تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں آپ کے کی رائے کیا ہے چہرا سرخ ہو جاتا ہے امام شافے کا اور کہتے ہیں کہ میرے گلے میں کوئی پادریوں والی سلیب دیکھ لی یا نے مجھے کسی گرجے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا جو نبی کی بات کیا کہ شاف اپنی رائے دیکھ کہتے ہیں میں شاف ہوں کوئی دنیا کا پادری نہیں ہوں تو آئمہ صلسارین کا منحج اور ان کی باتیں یہی تھی کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو اللہ نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کا کہاں مانو نبی علیہ السلام